پورا ہفتہ جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں باتیں پوچھتے ہیں اسی کا اثر ذہن پر ہوتا ہے اور سمجھ پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کس طرف چل رہا ہے ہم نے کیا کرنا اس ہفتے ایک خاندان والے ملنے کے لیے آئے اپنے ایک بعد میں <تصفح> جی بات کے بیٹھک کو لے کر آئے اس کو مسائل ہیں کہ آپ سے اکیلے میں بات کریں گے اکیلے میں بات کرنے کی بیٹھک نے کہا جی میں ایڈورڈ کار کا طالب علم ہوں اور یہاں پر مخلوق تعلیم ہے سب تباق ہے لڑکیوں لڑکیوں کے تعلقات ہوتے ہیں مجھے سب نے کام دینے شروع کر دیے کہ ہمارے تعلقات ہیں کیا کہ ان کے ٹرنوں سے ان کے پریشان کرنے سے ہم نے کہا کہ ہم بھی تعلقات بنائیں اور تعلقات سے بنائیں کہ پھر سے ان کے اوپر تعلقات ہیں میں نے بھی ہاؤس کی لڑکی سے تعلقات کی धनकार बनाए पास फैन का तो उठाते रहे बातें करना मैं किसी मोरा डबा हो गया दुश्मन में बाद निजामों में पूरी पूरी रात कहते हैं। एक एग नंबर बजार कर सौ के न? سارے پرفردار باتیں کرتے رہے ہمارے بدائے صاحب رحمت اللہ ایک وشال واقع فرمایا کرتے تھے کہ ایک بلی آئی اس نے دیکھا ریکمال پر خون گرا ہوا ریکمال اس کی دروازوں کو پیڑکیوں کو ہیں روہن کرنے سے دن اتارتے ہیں اس کو ملام کرتے ہیں جیسے خون لگا ہوا تھا اس کو چاٹا تو خون کی سب سے رزا اچھا تری رضا بلی کتے کی گڑی ہے چیتے کی ہے وہ خون ہے بڑا مزہ آیا خون ختم ہو گیا پھر جو مال زبان پر رگڑا اس کا کتنا فون نکلا اس مزے میں کوئی جاٹتے رہی جاٹتے رہی آتا کتنا فون نکلا وزن کا بس اپن بیرو گئی اور مانتا ہے کہ یہ کس طرح چسکر لینے والا کیا لیکن جس کی الگ یہ مثال ہے کہ اپنی قوت سے ہی اپنے آپ کو تباہ کرنے کا سامان کرتے ہیں <تصفح> سردار نے کہا کہ پھر سر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے خیال ہوا کہ اس کشور کے ساتھ ملاقات ہو گئی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کی بڑی گرومنگ کی ڈریس وائز کہ میں نے ڈریس وائز بہیویئر وائز پرسنیرٹی وائز ہے جسے آپ لوگوں کی بات کرنے کے لیے کیا کر وہ دشمن جس کی جھولی میں میرے باپ دادا نسلوں کا خون پڑا ہوا ہے اس کی زبان کے بہت کو فکر ہوتا ہے کہہ رہی کہ کہہ رہے ہیں پرسنلٹی وائز اور لینگویج وائز میں نے اپنے آپ کی کی گرومن کا کیا مان ہوتا ہے سمار. نحن. سمار. نحن. سمار. اور کیا مان ہوتا ہے اصل <سؤال> <سؤال> <سؤال> میں گرومن مندر کو کہتے ہیں جب کسی لوائے ایک اوزار کو خرادی اپنی مشین پر پکڑتا ہے نا مشین گھوم کر اس کو گرومن کہتے ہیں مندر سے اس کے بعد میں نے اپنی لڑائی کی اپنے آپ کا سوارا کہا تھا کہ میں تاکہ زبان ایسی بہت مجھے جیسے کہ اصلی انگریزی ایک سنڈ میں بولی جاتی کپڑے والا سارا درست کیے پھر کہتے میں نے مختلف تنظیموں میں اپنے آپ کو شامل کیا بڑے بڑے کارنامے کیے اس کی فوٹوگرافی کی فوٹوگرافیاں کیستا یہ سارے حالات پہنچے مجھے کہا تا استا سارے حالات پہنچے تو مجھے ہو گیا مجھے اور میرا یہ کہا کہ میں دارہ بار نے کہا کہ خدا کرتے تو مجھے یہ کھاد مجھے سُلا رہا تھا پیڑ ہوتے ہیں ہمارے ہزر کو باپ خریدتا ہمارے حجی محمود صاحب کے خلیف ان کے گھر پر گئے ہوئے تھے کہتے آ کر وہ اتنے میں کہتے ہمارے گھر والے رات آ گئے اسی گز میں نہیں بیٹھا سر باد بیٹھ ہوئے تو دن کی باتیں کرنے لگے انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا تو اللہ پر انہوں نے گیا اللہ نے کنارا لگایا آج دیکھ رہی نے کہ وہ بیار کر رہے پھر کے پاس مجھے اس بات پر نارا بات ہے کہ دل کہ یہ آدمی اتنی کوشش کر رہا ہے اپنے ساتھ اور اس بات کے لیے کہ ہمارے ان ساری کا نے اس تک پہنچے اس کے معیار کے قابل ایکوں کی بولی کے معیار کے قابل پتہ نہیں قسمت بہت ہی کہ نہیں میرے کالج ہوا تھا تو ایک طالبہ ملنے کے لیے اندر داخل ہو گئی پورا خال کہہ رہے پیسے آپس بھی ہاں جی کوٹنے سے نکل کر آئی ہے مجھے کاغذ کا نام یاد تھا میں نے نام سے اس کو پکارا تھا کیسے آئے उस بیٹھ لیے اس کے سر میں نے خودکشی کی اٹمپٹ کی تھی اور بچ گئی میرے باشا نے کس میں آجی. خودکشی کی کوشش کی تھی اس کے بعد سر دیکھے میں میں چلی گئی خیبر میڈیکل کالج میں وہ لمبا فنکشن ہو تھا وہاں سر میں نے ایک لڑکے کو دیکھ لیا وہ پسند آ گیا پھر ہماری بات چیت ہوتی رہی پھر آپ جو ہے میں عورت ذات ہوتے سیریس ہوں کہ میں نے گھر والوں کی جان اور ساری چیزیں برداشت کی اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو پھر دو بار کے تین بار کوشش کر لیے ہے بار بچ گئی میں شہر میرے غور کیا کس کے مسئلے کا کیا حال ہونا چاہیے دیکھئے میں کیسا دم کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ میں کہا کیا کہ میں تیسرے سال میں ہوں گے سال مجھے باقی نہیں ہو سال لڑکے باقی میں کہا تین سال تمہاری تو دونوں کی شادیاں تو کو اطلاع کر دو تم دونوں کی شادیاں بند ہو تین اس میں پڑھو لکھو اور کوشش کرو تاکہ کارو ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ پر خدا زمین دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پتہ یہ آپ کہا جا رہے ہیں یہ لڑکی کہا جا رہی ہے پتا نہیں سے کیا خاندان کا کیا خاندان شادی ہوگی یا نہیں ہوگی اسے پر خدا حضیب تعلقات ہوتے ہی ہیں آپ لوگ محمر ہوتے ہیں سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ پرانی تنظیم میں کام کرنا پرانے تنظیم میں کام کرنا اور اس کے فنکشن ہونا اور آپ کا سجاوٹ کرنا اور فوٹوگرافی آنا اور اخباروں میں آنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ایکڈیمک ایکٹیویٹی نہیں ہے یا یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یہ آپ کی نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں غیر نصابی سرگرمی غیر نصابی سرگرمیوں سے جو اصول ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں اب جب پڑتے تھے اس دنوں میں ان دنوں میں تالبیلے پر ہنگوا کرتا تھا تالبل پر ہنگوا پڑے اس کیج پر کھڑا ہو جب تصویر کرتا تھا اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے سارے آگے کڑھے نار لگا رہی گزارے اس کے لیے اتنا خوش ہوتا تھا کہ آپ نے خوش روپ کے من من گٹے تو جب سارے ایفر تعلیمی دورانیاں پورا کر کے کوئی ڈاکٹر انجینئر بن گئے کوئی بڑی پوسٹوں پر آ گئے جب شروع شروع کے اس کے شروع کی افسولی ہوتی تھی نا کہ یہ طالب علم رہنا میں آ جاتا تھا کہ میرا یہ کام کر بڑا یہ کام کروں کچھ دنوں کے بعد شروع میں پتہ چلتا ہے کہ تعلقات میں نے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے رکھتے ہیں ہر کسی کے کی استعمال نہیں. خدا کیا خدا لیے چیز آپ کو مستقبل کا فائدہ بنانے والے فائدہ آپ کی نصابی سرگرمی جس نے آپ سے کوئی شخصیت دکھائی جس کا آپ نے پسند کے والدین نے میں نے کہا کہ ہم اس کو لے جائیں جتنا ہم سوچا سکتا ہم نکل لیے باقی مستعلع میں مسائل خود حضور صلی اللہ سمجھے تو وہ ٹھیک چوکیدار نہیں ہے کسی کی ہدایت دینے کی ہم بلا بات کو پہنچانا ہے پہنچانے کے بعد آدمی کو اپنا آدمی نے اپنا ارادہ کرنا ہے رقم وہ تم لاہکار ہوں آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں آپ تو اس سے ہچکچاہٹ برت رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ اس لائق کو اسلام کو چپکا دیں یہ تو نہیں ایک بات کو پہنچانا ہوتا ہے اس کے بعد آدمی کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے خود ارادہ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاس جب جبری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں پیارے کافی صحیح روپر چل رہا ہو آدمی جو مطلف ہے تو اس کی ارادی ہے اس سے خود سوچنا ہے خود ارادہ کرنا ہے اور میں نے مشقت کر کے اس نے اپنے دل کے ساتھ جبری نہیں اور معاشرے میں جب دین کی بات کا کہنا سننا والدین کے اپنے بچوں کی میں دلچسپی لینا یہ ساری باتیں جب چھوٹ جائیں تو بال بچے آپ کے ہوں گے تربیت غیر کی ہوگی اور آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کو آپ دشمن منا کر کھڑا کر دے گا تین چار سال پہلے میرا جو پرتانی کا ہوا تھا تو وہاں کے مسلمان جو تھے ان کے ان کا غم اور ان کی جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے نکل رہی ہے یا نکل گئی ہے اس کا کیا حال ہے اس کا حال جو ہے اب میرے پاس کچھ جادو کا جنڈا تو نہیں ہے کہ میں اسی رفتوں میں کسی ایک ایک جگہ پر تین دن, دن آ رہے ہیں کہ ان تین دنوں میں اس کا حال کو بدل یہ تک نظام تعلیم سے گزر کرائے ہوئے جس کو خود کہ اس کو اپنے فائدے کے لیے تیار ہے اور بتائیے اب وہ زائ تعلیم نے غیر بنا دیا تو اس کو تین دن ہوتے آدمی تو گوشت خوش کا نام تو نہیں ہے سوچ فکر کا نام انسان گوشت خوش نہیں ہے سوچ فکر ہے مولانا مسئلہ نے فرمایا کہ آدمیت شام بشام وہ پہنچ گئے آدمی جو ذرائع دوست ہے کہ یہ تو فکر, فکر کا نام ہے. اب اس کا پھر انتظام کے لیے اس نے تیار کیا ہے اب آپ کیا دلا سکتے ہیں آپ وہاں کے پیسے کما کر وہاں کے فوائد آپ نے لے لیے وہ فوائد اپنے ساتھ کبا کے بھی لیے ہوئے آسٹریلیا بعد جب انگریز نے قبضہ کیا ہے تو اس نے وہاں کی لکڑی جنگلات کی لکڑی حاصل کرنے کے لیے اس کو اونٹوں کی اور اونٹ لانے والوں کی ضرورت تھی تو اسے امیر امرا خان کے زمانے میں حکومت سے معاہدہ کر کے اپنے لیے سارپان لیے منہ چلانے والے ان کے لیے شرائط کی تھی کہ وہاں جائیں گے اپنے اپنے آپ کو کو لے کر جائیں گے لیکن اپنی بیویوں کو نہیں لے کر جائیں گے کیا ان بیویوں کو نہیں جاتا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں گئے اور ان کی تیسری نسل عیسائیت میں کو موقع نظر کا صحیح رہا تھا پھر نسل اپنی روایت کو باقی رکھے گی کسی کے پاس کچھ لے جائیں گی اس لیے کچھ مکمل حساب ہو چکے تھے لاہور کا ایف سی کالج فارمین کرسچین کالج زبان سے کام کر رہا ہے اس کے پڑھے ہوئے تھے جسٹس افد القیمہ سپریم کورٹ کے جج رہے تھے اس کے بعد رابطہ علم اسلامی کے نازر عمومی صاحب جنرل سے ٹریض عموما البلا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے فضا کرنے کے لیے آئے تو صدارت انہوں نے کرنی تھی انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ دوستو میں ایف سی کاغذ کی باقیات سیاحت میں سے ہوں بری یادگاروں سے میں ایف سی کالج کی باقیات سیاحت میں سے ہوں وہاں میں نے پڑھا اس کالج کی سالانہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جب طلباء داخل ہوتے ہیں وہ سو فیصد راسک العقیدہ مسلمان ہوتے ہیں جب ہم سے نکل کر جاتے ہیں تو نبے فیصد کی عقائد کو ہم متدل کر چکے ہیں ہماری تین دن کی تشکیل تھی تین دن کی تشکیل میں جمعہ میں مارا ہوا تھا جمعے کی نماز جامع شرفیہ کے کوئی فتو کے شعبے میں کام کرنے والے مول صاحب کو جمعے میں نماز پانے کے لیے آئے تھے ان کی تحریر سن کر پارن سنگھ کالج کی عیسائیوں کی دانشوری پر کی دانشوری کی میں نے بات درختری کہتے ہیں ایسے مولو صاحب بلائے ہیں جو انتہائی جذباتی بیتقا بیوقوف اور فرقہ واریل کو بیان کر رہا ہے ایسا چیخ رہا ہے نہیں؟ تو آج اس واغل گرستان کھولی میں نے لے کر آیا گیا تھا اس میں شیخی رحمتہ اللہ ہوئے تھے کہ ایک آدمی آ کر مسجد موضوع اس سے جو ازان دینی شروع کی سارے مالے والے اور بسل کا جو متولی تھا خان صاحب اتنے تنگ ہوئے کہ یا اللہ جان کیسے چھڑائے تو اس نے پوچھا خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کتنا تنخواہ سے پانچ مجھے پانچ روپے کر ہی دیں تو ان نے کہا آپ کی تنخواہ دس روپے ہو گئی آپ کسی دوسری بسل میں جا کر ادام ہی دیا دوسری بستی پہ چلا گیا تو وہاں سے پوچھتا آزاد نہیں دو میں ایک دم یہ ہے تو بڑا ابھی پہلے خان صاحب کے پاس آیا اس نے کہا جی میرے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں والے کہتے ہیں کہ بیس روپے لے لو رو. کہیں اور چلے جاؤ آزاد لینے کے لیے کہا بیس پر راضی نہ ہونا پچاس ہو جائیں گے پچاس پر فیصلہ ہو جائے گا گلفتار تو, تو عزیز ترشوری ہوں گی آدمی کا بیاس سن کر بجے اندازہ میں نے کہا یہ آدمی یہ جی نوجوان جو ہیں وہ جدید فلکپا جدید منفرد جدید سائنس کی روشنی میں جن کی بات مانتے ہیں اور ان ظالموں نے ان کو احساس بھی نہیں دیا لگتا احساس بھی دیا ہے ایک آدھا گھنٹہ کا کام ہے بیٹھ کر ہر ایک آدمی فوج محسوس کر رہا ہے کبھی کا بھی ہوگا نماز پڑھ کے مجھے رہے ڈاکٹر محمد صاحب کسی شورکوٹ نے میڈیکل افسر کا ریلوے اسٹیشن کا ریلوے اندر گارٹن کر کہتے صاحب نہیں ہوتے جمعہ کہتے میں پڑھاتا تھا میں نے کہا اللہ دو آدمی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اسپیکر پر میں تقریر کر رہا ہوں ان کا فائدہ ہی کیا ہے میں نے بند کیا تھا مالے والوں نے کہا ان کا ڈاکٹر صاحب جو ہاکر بند کیا کرے اسی پر تقریر کیا کرے نا کہ ضرورت کیا ہوتی آگے دو چار آدمی ہوتے ہیں اس پر کرنا چاہیے کرنا ہی تو ضروری ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے تقریر ختم ہو گئی اچھا تم تقریر ختم کر کا پتا لگاتے ہو ہاں جی بات یہ برطانیہ والوں کو میں نے میں مشورہ دیکھیے جنوبی افریقہ میں میں وقت گزار کے رہا ہوں جنوبی افریقہ پر آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اگر مولانیسی احمد بنوری صاحب رحمۃ اللہ رہے کو جنوبی افریقہ کو اور تبلیغی تاریخ سے لوگوں میں دلی جذبہ بنا اور ہمارے علماء کی کوشش ہوئی اور ان کے طلباء کو لا کر یہاں داخل کیا گیا حال بنے گا عالم بننے کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر اپنا نظام تاریخ اور اپنا ریڈموسٹیشن اور حکومت بھی بند نہیں جتنی اس میں اتنی فیصد عورتیں ہوں گی ہوگی وہ ساری پوری کرنے پڑتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے پینتر سال ستر سال پچہتر سال کی عورتوں پہ تو رکھا ہوا ہے کوئی ان کی خانہ پوری کے لیے تاکہ ان کے پاس ہمارا تو فہرست ہماری دوست اور رکھاٹ ہمارا دوست وہ درست رکھا ہوا ہے کا نظام تعریف ہمارا اپنا ہے تو ہمارا جو نکریہ لکریہ پارک ہے ان سے میں نے کہا کہ وہ میرا چکر اٹیک انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کل جو ہے ریڈیو اسٹیشن پر تکلیف کریں گے نہیں ریڈیو کی بڑی مشکل ہوتی ہے ہمارے ملک میں نے ہمارا اپنا چلا گیا ان کے انگریزی تو وہاں کی بازو زبان ہے اور ان کے علماء پڑھ لیتے ہیں دلی دھوم کو پڑھ لیتے ہیں انگریزی کی زبان ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی بیان کرنے میں ہم کہیں جو انگریزی بول لیتے تھے اور دونوں ڈسکاؤنٹ کریں ان کو لما چاہ رہے تھے ماشاء اللہ بڑے چیتر کا ہے کہ آپ انٹرویو کر لیں گے سوال جواب ہوگا اور ایس خلاف جو ہے تو بیاں اس میں اپنے گھر بار کے دو اپنی برادری خاندان آگے بڑھ کر پورا معاشرہ سب پر سوچ دینے کی ضرورت ہے وہ کس طرف کو جا رہے ہیں اور یہ نظام اگر کوئی پیش کہلاتا ہے آپ کے بیٹری ویٹریوں کے ساتھ کیا چڑھ رہے ہیں آپ کو نظام معلومات کو نہ کہ وہ کس تربیت سے گزرے کر کس رخ کی طرف جا رہے ہیں تو کو بعد کی بات ہوگی بھائی روحانیت کا سکھانا اور اللہ کا نام اللہ کے سکھائے اسی کو سکھانا وہ سب ہو گئے زندگی کا ذکر کراؤ گے پھر اپنا ہوگی ہوگی اپنے کو نکالو گے اپنے بال بچوں کو نکالو عرو مارفت ہے عروب معرفت آدمی اس بھائی میں کیسے دان کر سکتا ہے جس کی ہی استجاع ستائی گئی ضروری ذریعہ میں آپ کو یہی واقع سناؤں بڑے بڑے داراد اتنا سار کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس ضرور آئیں گے انہوں نے کہتا کہ وقت نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پندرہ منٹ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ آ جائیں گے خیر مجھے بڑھیا سمجھ گیا کہ میں دنپڑ آدمی آیا ہوں اور خیال سے کہتے ہیں یہ جو انگریزی ماحول پھیلاؤ گے دلیہ بنانا ہے اور بھی تھوڑے دن کی بات کی جنگ بدالت میں جانے کی ہماری کیا ضرورت ہے ایک بار میں غور کرتا رہا کہ مجھے ایک بات سمجھ وہ ایسے سمجھ آئی کہ ایک جگہ رکھا تو انہوں نے اس میں اگر ہمارے ہمارے سین سلمان ندی نے مجھے لالے کے ساتھ زیادہ پروفیسر سلمان ندی باپ رام سلیمان ہیں سلمان وہ بھی آئے تھے اور پہلے ان کا بیان ہی. ان کا بیان کیا تھا انہوں نے کہا کہ ان کے بٹ مائنڈ اٹ بیز دیٹ یو ویل ہیو ٹو ٹیل دا چلڈرن دیٹ دے آر ناٹ سوشل دے آر پراس دے آر پراسیچیوٹ دھیان جی کر دیکھیں آپ لوگ جب ریلیویم دیکھیں گے آپ کے بارے بڑے ٹریول دیکھیں گے اس پراپا پر میں لوگوں کو لایا جائے گا اور کہیں گے کہ یہ سیکس سوشل ورکر ہیں مہنے? وہاں کی گندی عورتوں مردوں کو جو گندگیاں کرتے ہیں انہوں نے سیکس ورکر لیکن آپ کو اپنی اولادوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ سیکس ورکر نہیں ہیں, ہیں، یہ پورا سوٹ ہے یہ بڑے بڑھوے اور یہ ہیں یہ ان کا بیان تھا خیر یہ بیان ہو گیا اور اس سے بیان کرنے کو ہم نکال کے پچھاتے بیان میں نے بھی کیا تو پاکستان کے بہت سال بھی جاتا ہے یہ اردو ہمارے بزرگوں کو سوچنا سنا ان کے بالکل وہ اس پر جاری ہوتی ہیں خیر میں اس میں ایک شہری میرے پڑا کے متوسن سڑک پوشوں کی عجادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دل بال لیے بیٹھے اپنی آس کی میں کو سلمان نے خاص کو بڑا سکھایا شعر دے یادگار سلمان خان کے کہ بیٹھے اردو صحیح نہیں بول سکتے عجیبوں کا خاندان معاشرے عالم جی تو جو آدمی اردو صحیح بول نہ سکتا ہو اسلامی حضوم کیسے رابطہ بنے ہوتا ہے اسلامی حضوم عربی میں ہے یا اردو میں ہے مجھے اندازہ ہوا کہ اس ماحول میں بیٹھنے والا چلنے پھرنے والا آنند ہے وہ اس سیکس پراسیچیوٹ اور سیکس سوشل ورکر کے علاوہ دوسرے مزمون کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چیز اس کے معاشرے میں ہے نہیں ہے وہ جس زندگی کے بعد ہے دو چاہ رہے ہیں اور کسی کے کانفیڈنس نہیں لہٰذا وہ کیا کرے اس کے نہیں اور ہم جس بات کو بیان کر رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ اس ماحول کا کمال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ہم آئے ہیں اگر مولانا شبر رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جو میں بس مضام الدین میں ہوتا ہوں کہ یہاں کے ماحول میں جس بات کو میں بیان سکتا ہوں وہ اس ماحول کی برکات ہوتی ہے اللہ واضح والے واضحوں والے ہوتے ہیں وہ ساری جماعتیں نکلتی ہے مجاہدہ کرتی ہے اللہ اللہ کرتے ہیں قبل کرتے ہیں سارا مجاہدہ جمع ہو کر اس کے بقد علوم اللہ میرے اس کی بات پر جاری کر سکتا ہے ابھی اس میں ذرا محمد اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا کہ آدمی اس کو غیرمان اور مجاز لے کر آدمی کی بیوی بیٹی کو سلام کر سکتا ہے الدار صاحب نے کہا مجھے تو بہت بہت بڑا محسوس ہو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے والے ke, likhi, والےと, دو عموماً لیکن لکھنے والے تو سندھ اور پنجاب کے وہاں تو غیر کرو گے آپ نہیں لکھنا چل رہے ہیں اس کو آپ محسوس لیکن تو لکھوا غلط لینا خوشحال لے کر آیا ایک مضمون گاندھی صاحب کا مضمون تھا موبائل اس میں وہ ایک اقتباس کے طور پر ایک بات کو کہنا چاہتے تھے دو گھنٹے بعد تیک کرے موبائل پر جو لوگ عدیضیں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے فرمایا تو لازمی ہے کہ حدیث ہونی چاہیے کرنا ہو تو یہ گویا حضور صلی سم پر جھوٹی بات لگانے کے مجرم ہو گئے اس کی بڑی پکڑ ہے تو اس پر نے موبائل پر پوری بات کی ہوئی کہ اس کے موبائل اس میں گانے آتے ہیں اس میں تصویریں آتی ہیں اس میں انٹرنیٹ آتا ہے اس میں یہ آتا ہے وہ اتنا لکھا ہوا لانی اور وجہ سے لکھیں گے چار ہوگی میں نے کہا ادارے آپ جس کا جتنا معیار ہوتا ہے اسی معیار سے بات کرتے ہیں آپ کیا دلہ کرتے ہیں کہ بال آپ لکھ لیں لیکن ان کو آگاہی لکھ لیں ان کو آگاہی ہے کہ فارتو لانی بات ہوتی اس کی ضرورت نہیں تھی لکھنے آپ ایک ضروری بات کہنا چاہتے تھے کہ وہ ایک و بات ہے جی کا آر, سلسلے کا ستا میں معیار ہوتا ہے اسی پر اتر سکتے ہیں آخری لطیفہ آپ کو سنا میں لاہور میں ہوتا تھا زمانے لاہور سے واپس آیا آخری سرپر چھوٹے پکار بنے تو ایک بڑا پکار بنے جا بہت تو سب لوگوں کی موٹر ہیں ہمارے ساتھ ایک بھاجیہ گھر والی کا رہتا ہوا کہ سب لوگوں کی بوٹیں ہماری بوٹ رہی ہیں ساتھ میں میڈیکل کالج کی لڑکیوں کا اصل یہی ہے کہ ہمارے گھر آیا جائے کریں گے حالانکہ قانون یہ نہیں ہے گھر آنے لگنے کا اور ہمارا گھر کیا ہے یہاں گائے اردو کھڑی ہوئی ہوتی ہے گپ اردو کھڑا ہوتا ہے دیہاتی ماحول ہے یہ تو ہم بڑے رسوا ہوں گے اور شرم خبر ہے میں لحاظ سے پیسے ہمارے ہاں پاس نہیں تو میں لاہور سے واپس آیا اس میں ایک پورا کاغذ دکھا ہوا ہے تین چار کو پہنچا مجھے سمجھانے لیے کے لیے میری اصلاح کے لیے کاغذ دکھا ہوا اس میں آدمی کے پاس کیسے ہونے چاہیے آدمی کے پاس یہ ہونا چاہیے اور تیویگل کی ضرورت ہے ایسا کیسا اس کے بغیر وہ گزر سکتا ہے وہ اتنا تھکا ہوا بہت تھکاوٹ کی ہے سب نماز مضبوط کیا ہے دھوپ بھی لگی ویکم کو زمانے میں لاہور سے بیٹھتا تھا منہ بند کر کے یہاں گھر پر آ کر پانی کھانا او سوال او کھانا اور سوئی بھی ہوتا تھا بارہ گھنٹے میں کھانا کھا رہے سے جو باتیں شروع کی اس کو صحیح ہوگی کہ آج آدمی قابو میں آ گیا سمجھ میں جائے آئے بات کو آخر ضروری اہم بات ہوتی ہے جدید تقابے ہیں کیوں نہیں سمجھ نہیں پاتا بعض مکمل کر دی کھا رہا ہے میں نے کھا لیا کہ دو ختم ہو جائے تو آدمی کی آنکھوں میں روشنی ہوگی آخر ہوگی تو اس کے پر خدا سنو علی شریف نیا ہے ایسا وقت آ جائے گا جب آدمی کا ایمان تب بچ سکے گا کہ آبادیوں کو چھوڑ کر لے کر جنگلوں میں لیونگ کی بات کر رہا ہے ہم نے تو بکریاں لے کر جنگلوں میں جانے کی نیو کی ہوئی. اور باتیں سنائی اس کو بار کام نہیں کرے اگر صاحب ہم گزرائے تھے یہ جو جس تاریخ بوتھ پہ فیصلہ ہوا اکاڈمی کے کھاپڑنے کا اور اس بات صدارت جی کہہ رہے تھے ساری اور مذاکرات کے لیے فوٹو نے بلایا انہوں نے ہمارے عرب بلار صاحب نے کے ساتھ بڑا خاص اور محبوب اللہ تعالیٰ وہ واپس آئے تو کارگزاری سنا رہے تھے تو خان جی ماشاء اللہ بڑی زبردست کے ساتھ سیے جب میں وہاں پر بات کرنے کے لیے کیا ملا میاں نے اس کو میرے سامنے چکا سی بنا دیا اللہ نے میرا سنا پہنچ دیا اللہ نے میرا سنبھال فون کیا میرے ساتھ چٹاسی کرا دیا کہہ رہا زبردست وہ کالما ہے وقت آپس میں وہ فکر نہیں کیا اس میں جب نکل کر آئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا عجیب اس کے الفاظ کے ایسا جیسا عجیب تھا کسی کی بات خبر چاہیے ہاتھ والا آدمی بادل کی بات کری ایسے واقعی اللہ پاک نے ایک پخت گئی جو لاب ہے بالکل اللہ کا قدر ہے میں نے غلام مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ یوفان سارے پاکستان کے سیاسیوں کے چھکے چھڑا تھا کہ بڑے بڑے گرانڈیز میں کے نام لیے تھے ان کی بےزی ہو گئی اور اس کے سامنے ان کو لرز تھا اور یہ سفید پگڑی والا آدمی جس پانچ فٹ سے قد اور ہڈیاں چمڑا تھا یہ جب یوفان کے سامنے آتا تھا لر جاتا تھا ایسا اللہ نے اس کو اور ایسے ایسے تو ہوئی ایسا پا تو کر ایسا پکڑ نہیں سیکھا اور رہے گی مدد بدول صاحب کا حمل کیا ڈالر کی بات نہیں ہے یہ ہمارے پاس تو بڑی یادیں ہی ہیں کبھی آئیں جائیں گے تو کس سے کتنی بات یاد آئے گی سنائیں گے آپ ہمارے منافع سنائے گی کہ ما طرح سکندر و دارا نہ خواند رہیں ازما بجوس حکایت محرو وفا محوش ہم سکندر و دارہ کے کسے نہیں پڑھے ہیں ہم سک و بھاگ غلے و بھاگ کی باتوں کو نہ خوشی کہ ما سے خواند ہیں فراموش کر گئے ہیں اللہ حدیض یار کے فکرار ہیں ہم نے جو کچھ پڑا تو بھول بھال, بھول بھال کے سوائے دوست کی بات کہہ کے اس کو بار بار کہے جا رہے ہیں تیار کے ہمارا بڑا سرمایہ فارسی میں تھا باقی لوگوں کو تو معرومی کو چھوڑے ہیں وہ دارس والے معروم ہو اس کو میں کامیاب ہو دیا. اتنا بڑا علم کا سرمایہ اور مار پت کا فلم کا سرمایہ اس کو کر دیا ایک دفعہ ایک مریض صاحب تھے بلوچستان پارے و تاثیر عالم کا اور پشتوں کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی اردو تھوڑی بہت بول رہے اور خیور میڈیکل کالج میں ہمیں اس جان کو اسپشٹ بنانا دیا کر جو جدید تدیم غلوم کو جدید قریب حالات کو انہوں نے, نے تبصرہ کیا اپنی سادہ پشت کی زبان میں ہمارے ڈائبر صاحب کے اکیلا چکر بار نے کہا دھیان سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اس آدمی کا چاہے علم پختہ ہو تجدیہ کامل ہو اور سیاست صحیح ہو تو آدمی کسی کوئی زبان نہ بھی جانتا ہو تو, تو نمائ بڑے بڑے دل ہونا پڑتا انمائی کو ماننا پڑتا